وكل امام المصنف اپنی کتاب التوحید میں فرماتے ہیں حضرت ابو سعید اللہ و تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقینی ان اللہ لا ولا اصولی اعتبار سے اس حدیث کو علماء نے ضعیف کہا ہے اسنادی طور پر یہ حدیث ضعیف ہے یعنی یہ کہ کسی راوی کے حفظ میں یا سننے میں استاد سے اپنے استاد سے سننے میں شبح ہے لیکن اس حدیث کا معنی صحیح ہے آپ ایک چیز یہ سمجھیں اگر حدیث کا معنی صحیح ہے تو کیا ہم اس حدیث کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر سکتے ہیں یا کرنا جائز ہے یا نہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر حدیث صحیح صنعت سے ثابت نہیں ہے علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے تو یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی غلط ہو جاتا ہے البتہ حدیث کو آپ بیان کریں لیکن اس حدیث کے ضعیف اگر صحیح ہے تو چھپ رہے لیکن ضعیف ہیں تو اس کو آپ بیان کر کے اگر اس کا معنی صحیح ہے تو آپ کہیں کہ اس معنی میں دوسری آیات اور دوسری احادیث آئی ہیں اس وجہ سے اس حدیث کا معنی صحیح ہے یعنی یہ فرق ہونا چاہیے یہ حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں لیکن اس کا معنی صحیح ہے یہی وجہ ہے کہ علماء نے اس قسم کی احادیث کو اپنی کتابوں میں جگہ دی یہ کوئی بعید نہیں امام محمد بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی راخت کا علم رہا ہو لیکن چونکہ اس حدیث کا معنی صحیح ہے اس وجہ سے انہوں نے اس کو اس کتاب میں ذکر کیا اس وجہ سے ان پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا لیکن تفصیل کے ساتھ یہ کہنا ہوگا آپ کو کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے کبھی کبھی آدمی جھوٹا بھی ہوتا ہے اور حدیث کی روایت کرتا ہے تو یہ بھی کہنا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں آپ کی یہ حدیث اس حدیث کی سند بہت ہی کمزور ہے لیکن اس معنی کی آیات اور حدیث بھی آئی ہیں ایسا ہے اگر آدمی جھوٹا ہے اور پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کہنا اگرچہ اس کا معنی صحیح ہے کہ پیر رسول نہیں سکھایا تو غلط ہو جاتا ہے لیکن آپ بیان کر کے اگر اس کا معنی صحیح ہے تو اس کے معنی کو آپ صحیح کہہ سکتے ہیں اس بنا پر یہ حدیث اگرچہ اسمادی طور پر غریب ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہے لیکن پھر بھی یہ کہا جائے گا کہ اس کا جمانہ صحیح ہے ان نما پل یقینا سا اللہ اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی کرنا اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کی فرما برداری کرنا اللہ تعالی کا غذب اور غصے کا خیال نہ کر کے کسی کی ناراضگی کا خیال کر کے اس کی منمانی اللہ کی مرضی کے خلاف کرے تو یہ شرعی بات ہرگز نہیں ہوئی یہ شرعی بات ہرگز نہیں ہوئی کیونکہ اس طرح کے معنی کی آیات بھی آئی ہیں آپ کو معلوم ہے سور الکمان کیا ہے تو ان جاہدہ کا علا انتشر کبھی مال سلح کبھی علم فلاح ہما وساحل ہما کے دنیا مارو بند والدین کا درجہ بہت بڑا اللہ نے اپنی اطاعت کے بعد والدین کی کے ساتھ احسان اور ان کی خدمت کا ذکر فرمایا اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے لیکن اللہ کی ناراضگی لے کر کے ان کو راضی کرنا یہ ایمان کی بات نہیں ایمان کی کمزوری ہے کسی کو کہا انہوں نے کہ ان کوئی بھی شخص ہو بڑے سے بڑا آدمی ہو اس کو اس کی فرما برداری کر کے اللہ اس کی, اس, کی اس, کا اس کی بات مان کر کے اللہ کی بات کو چھوڑ دیا جائے یا اللہ کی نافرمانی لی جائے تو ایمان کی کمزوری ہے بدرجہ اور یعنی یہ سمجھیے کہ ہر چیز کا ایک درجہ ہے کبھی یہی کمزوری اس حد تک بھی پہنچ سکتی ہے کہ کفر کر ڈالے آدمی آدمی کو راضی کرنے کے لیے کوئی شخص کفر بھی کر سکتا ہے لیکن عام حالات میں اگر کفر کیا تک نہیں پہنچتا تو تبھی یہ کہا جائے گا کہ ایمان کامل نہیں ہے وَأَن ان احمد رِزْقِ اللہ اللہ تعالیٰ نے روزی دی لیکن تمام خوش تاریخ کا پل اس شخص کے ساتھ باندھ دیا جائے جس کے ذریعے سے وہ روزی ملی ہے آدمی کو اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے اللہ ہی روزی دینے والا ہے جیسا کہ دوسری صحیح حدیث میں ہے کہ جان لو کہ اگر پوری دنیا اکٹھی ہو کر کے تمہیں کوئی نفع اور فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع اور نقصان پہنچا سک اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہ پہنچانا چاہے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس وجہ سے تمام تاریخ آپ یہی کریں گے الحمدللہ رب العالمین رہا یہ کہ اگر کسی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے آپ کو کوئی نعمت دی کسی کے ذریعے سے آپ کو کوئی اچھی چیز ملی تو اس کا شکر آپ کر سکتے ہیں اس کا شکر اس کی حد تک کریں اور یہ نہ کہیں آپ نہ ہوتے تو ہمیں ملتا ہی نہیں آپ ہی نے جو کچھ دیا ہمیں دیا ہے یہ شرک کی حد تک پہنچتا ہے البتہ یہ کہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو ہمارے لیے ذریعہ بنایا جزاکم اللہ خیر شکر القم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یشکر اللہ حملہ یشکرنس جو لوگوں کی کا شکریہ نہیں ادا کرے گا گویا وہ اللہ تعالی کے شکریہ کی توفیق اس کو نہیں ہوگی لیکن سب کچھ معاملہ یا تمام نعمت یا کسی بھلائی کو کسی آدمی کے ساتھ مربوط کر دینا کہ آپ نہ ہوتے تو ہمیں ملتا ہی نہیں یہ شریعت کے اندر یہ سرعی چیز نہیں ہے شریعت اس کو برداشت نہیں کیا ہے آپ کو معلوم ہوگا ایک صحابی آیا اور انہوں نے کہا ماشا اللہ حوشی تارسول اللہ آپ جو اللہ جو چاہیں گے اور آپ جو اللہ جو چاہیں گے اور جو آپ چاہیں گے ملا دیا اکٹھا کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی فرمائی اور کہا جال تنی لہٰ ندن تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اس حد تک ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں یہ نعمت دی آپ نے ہمارے اوپر مہربانی کی آپ کا شکریہ لیکن سب کچھ یہ کہنا کہ نہیں آپ نہ ہوتے تو ہمیں یہ بھلائی ملتی ہی نہیں یہ ایمان کی کمزوری کی دریل ہے اس کو کہا جائے گا جیسے کہتے ہیں کلیما طیبہ اور کلیما قبیثہ بہت سے کلیمات ایسے ہیں آدمی بول جاتا ہے اس کا برا اثر یا اس کے برے اثر کا خیال نہیں کرتا ہے ابھی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان مسلمان کبھی کوئی بات ایسی بول جاتا ہے کہ وہ, وہ بات اس کو جہنم میں لے جا کر کے ڈال جاتی ہے کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم جو بولتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا تو آپ نے فرمایا ثقیلت کا عمو کا ثقلت کا عمو کا ایک جیسے کہتے ہیں آپ کی تمہارا ناس ہو یا تمہارا ایک بے تکلفی ظاہر کرنے کے بدعا مقصود نہیں ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارے اوپر روئے وہ حل یقب اللہ سفار اللہ حساد السنت <علصنتهم> قیامت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اپنے زبان کی غلط باتوں ہی کی وجہ سے جانے میں جائیں گے نماز بھی ان کے پاس ہوگی روز, ہوگی روزے بھی ہوں گے اور دوسرے عمال حسنا ہوں گے لیکن لوگوں کو ستایا ہوگا یا غلط بات اللہ کی جناب میں بولا ہوگا یا عام لوگوں کے ساتھ غلط بات بول کر کے برا سلوک کیا ہوگا تو یہ سب باتیں ہیں تو یہ جو چیز ہے انتحمدم اللہ رس اللہ مطلق کسی کو کسی احسان کا کے ساتھ عقیدہ رکھنا کہ وہی آپ بھی کے ذریعے سے مجھے یہ احسان ملا ہے مجھے یہ نعمت آپ ہی کے ذریعے سے ملی ہے یہ بہرحال ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے اس وجہ سے اس قسم کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ انتظم مہم الام عالم اور ایمان کی کمزوری یہ بھی ہے کہ لوگوں کو برا کہو اللہ نے نہیں دلایا کسی کے ذریعے سے تو ان کو اس کی وجہ سے برا کرو دوسری صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ فرماتے اس کا معنی صحیح اس وجہ سے ہوا ہر ٹکڑے کا کے متعلق صحیح حادث آئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صحیح حدیث میں فرمایا ہے تنگ سعد الدینار تہ سعارد الدرہ تنگ الفمیسہ دینار اور درہم کا بندہ چادر کا بندہ کپڑوں کا بندہ خوبصورت کپڑوں کا بندہ ہلاک ہوا اگر ملے اس کو تو اس پر تعریف کرے گا نہیں ملے گا تو اس میں ناراض ہو جائے گا تو یہ چیز بھی شرحی نہیں ہے نہیں کسی کے ذریعے سے آپ کو ملا اس پر واجب نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے مدد طلب کی نہیں کر سکا تو اس کی وجہ سے اس کو بدنام کرنا یا اس کو برا برا کھانا یہ شرحی بات نہیں ہے ایمان کی کمزوری کی بات ہے یہ چیز ہونا چاہیے کہ بھائی ایک چیز تھی جائز ہم نے کوشش کی اگر وہ شفارت کر دیتے اگر وہ تھوڑی سی ہماری مدد کر دیتے تو ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں لکھا تھا نہیں ہوا جو کچھ کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے ان نرست اللہ سے مولانا کرا ہے تو کرے اللہ نے جو لکھ دیا ہے کتنا بھی آدمی کوشش کرے اگر نہیں لکھا ہے تو وہ روزی نہیں ملے گی اور اگر لکھ دیا ہے معمولی کوشش سے بھی ہے روزی اس کو ملتی ہے یہ تو رات دن کا مشاہدہ ہے ایک آدمی معمولی محنت کرتا ہے صرف فون پہ باتیں کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ روزی دیتا ہے ایک آدمی بے چارا اس کھڑی دوپہریا میں اور سخت دھوپ میں بھی ہاوڑے چلاتا ہے کھودتا ہے لیکن اس کو صرف بیس پچیس پچاس روپے ملتے ہیں تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ نے نہ قسمنا قسم معیشتہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری تقسیم ہے ہم نے جیسا چاہا کیا ہے اس پر کسی کو برا کہنا اور کسی کو بھلا کہنا یہ گویا کیمان کی کمزوری کے بارے میں اپنے طور سے یہ نہیں کہنا کہ نہیں کوشش بھی نہ کرے نہیں اللہ تعالی نے لکھ دیا لیکن کوشش کے, اس کے ساتھ کوشش کو بھی لکھ دیا ہے اور عمل کو بھی اللہ تعالی نے تقدیر میں لکھ دیا کہ اگر ایسا کریں گے تو آپ کو ملے گا نہیں کریں گے تو لقمہ بھی سامنے ہو ہاتھ سے اٹھا کے نہیں کھائیں گے تو منہ تک اٹھ کر کے لکمہ نہیں جائے گا یہ ایک عام فطری بات ہے اقلی بات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے من التمس التم سر رضی اللہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خسنودی اللہ تعالیٰ کی خوشی لوگوں کو ناراض کر کے بھی ڈھونڈے گا اگر اللہ کی خوشی نہیں مل گئی ہے الا یہ کہ لوگ ناراض بھی ہو جائیں تو ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود تو راضی ہو جائے گا انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا اور یہ نہ سوچے کہ نہیں اگر ہم دین کی صحیح بات اپنے خاندان کو بتانے لگیں گے تو لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے ساٹھ باہر کر دیں گے بائی کاٹ کر دیں گے اگر یہ سوچ کر کے آدمی ان کو صحیح بات نہیں بتاتا ہے جانتا ہے ایمان بھی رکھتا ہے کہ یہ بات غلط ہو کر رہے ہیں لیکن ایسا ہوگا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے من الم اثر بسخط اللہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کر کے لوگوں کی رضا مندی اور خسنودی ڈھونڈ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بھی ناراض ہوگا لوگوں کو اس سے ناراض کر دے گا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کوئی نہ کوئی اسباب ایسے ہو جائیں گے کہ وہ اس سے ناراض ہو جائیں گے اس سے اپنے کو دور کر لیں گے اس کو اپنے سے دور کر دیں گے اس وجہ سے آدمی کے سامنے آدمی کا العین جو ہونا چاہیے یہ کہ اللہ کی رضا مندی جہاں ہمیں مل رہی ہے اسے ہمیں کرنا ہے دنیا ناراض ہو یا دنیا خوش ہو اگر اللہ کی ناراضگی کے لے کر کے ہم دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہم دوسروں کی خوشی حاصل نہیں کر سکتے لیکن اگر اللہ کو راضی کر رہے ہیں تو ایک دن آئے گا کہ وہ بہرحال آپ سے راضی راض, راض, راض ہو جائیں گے اس وجہ سے اگر کوئی شخص اس کا الٹا کرنا چاہتا ہے تو سمجھ لیجیے اس کے ایمان کی کمزوری ہے ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ حق ہے ہمارے اوپر واجب ہے فرض ہے کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کریں بلکہ اللہ کو راضی کریں لوگ ناراض ہو جائیں اگر ہو رہے ہیں تو اس میں ہمیں انبیاء اور صالحین کی سنت کو زندہ کرنا ہے انبیاء اور صالحین کی سنت زندہ ہو رہی ہے اگر یہی ہوتا تو انبیاء اور صالحین اپنی اقوام کو دعوت نہ دیتے دعوت دے کر کے لوگوں کی دشمنی مول لی قوم نے ان کو چھوڑ دیا بلکہ ان کے ساتھ ہزار قسم کی دشمنیاں اور ہر قسم کی تکلیفیں ان کو دی دیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصو ہمارے سامنے ہے سامنے ہے ایمان کی کمال کی دلیل یہ ہے کہ آدمی اپنا کام کرتا جائے اگرچہ صحیح کام کرے اگرچہ لوگ ناراض ہو جائیں اسی طرح اگر لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ناراض ہو جائیں گے لوگ تو اللہ تعالی بہرحال اس کے لوگوں کو ناراض کر دے گا اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا ایک عام قاعدہ شریعت کا ہے کہ جو شخص غلط کام کرے گا اللہ تعالی اس کے غلط کام کر کے اپنا مقصد نکالنا چاہے گا تو اللہ تعالی اس, کا اس کو اس کے مقصد سے معروم رکھے گا ایک بار دوسرا باندہ ہے اور اللہ فتوق ان کن تم صرف اللہ ہی پر اللہ فتوق کرو یہ عربی کی تعبیر کے اعتبار سے ایک حسر کا معنی ہوگی یعنی صرف اللہ ہی پر توقع لو اللہ حاصل ہے لیکن جب کہا اللہ توق صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو ان کن تم اگر تم مومن ہو یعنی ایمان کی شرط یہ ہے کہ اللہ پر صرف اللہ پر بھروسہ کرو بھروسہ کا مطلب کیا ہے جو کام صرف اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا یا جو روزی جو چیز اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شک نہیں دے سکتا ہے اس میں کسی سے مدد لینا یہ شرک ہے وہاں ایمان پورے طور پر جاتا رہے گا لیکن وہی بات آئی کہ اگر آپ نے کوئی بھی کام کیا کسی کی مدد سے اور آپ نے یقین کر لیا کہ یہ کام اب ہو ہی جانا ہے کیونکہ فلاں یہ کر دیا ہے تو یہاں بھی ایمان کی کمزوری آتی ہے یہاں ایمان مکمل نہیں انتم تو مومنی نے ایمانا کہاں اور انتم تو مومنین نے بعض حالات ایسے آئیں گے کہ وہاں پورے طور پر ایمان جاتا رہے گا اگر کوئی شخص ہزار آ... اسباب مہیا کر کے استعمال کر کے اور یہ کہے کہ اب تو ہمارا یہ کام ہو کے رہے گا اللہ تعالی سے کی مشیت سے بالکل دور یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یقینا اس وقت وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا کیونکہ اس نے غیر اللہ کو شریک کر لیا اسباب کو شریک کر لیا کسی شخص کو شریک کر لیا ان کن تموں میں اب آج کی دنیا میں جو دیکھا جاتا ہے شرک کے بہت سے مظاہر ایسے بھی ہیں کہ بہت سے افعال جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے چیزات کے ساتھ ساتھ روزی دینا یا اولاد دینا یا اس طرح کی شفا دینا لوگ جاتے ہیں غیر اللہ کے سامنے اپنی مراد مانگتے ہیں شفا کی روزی کی اولاد کی تو گویا اللہ پر انہوں نے بھروسہ نہیں کیا اللہ کے ساتھ وہاں شرک کیا ان کن تم مومنین اگر ایمان ہوتا تو یہ کام اور یہ نسبت اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ نہ کرتے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توقل کا کہ بہت سے مراحل ہیں اس میں بعض مراحل ایسے بھی آ سکتے ہیں جس میں اسلام سے آدمی خارج ہو سکتا ہے اگر غیر اللہ پر توقل کرتا ہے وہی جامر توفع و یشین جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دینے والا ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ بھروسہ کر لے کہ بڑی اچھی دوا ملی ہے اس دوا سے ہمیں شفا مل جائے گا یقینا یہ شرک کی بات ہو گئی اور اگر اس نے اللہ کی مسیحت کو ساتھ نہیں رکھا تو شرک کا مرتکب ہوا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ پر توقل ہونا چاہیے لیکن توقل کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ اسباب کو استعمال نہ کریں نہیں اسباب کو استعمال کرنے کا ہر آدمی کو حق ہے بلکہ اس کے اوپر واجب ہے آپ دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر توقل رکھنے والے تھے آپ کے ساتھ لوگوں نے جنگیں کی ان جنگوں میں اگر آپ ہتھیار استعمال نہ کرتے تو یہ کہا جاتا کہ ہتھیار کا استعمال نہ کرنا ہی اچھا ہے لیکن آپ نے ہتھیار بھی استعمال کیا آپ نے زرا اور خود بھی پہنی آپ نے اچھے سے اچھے گھوڑے اور اونٹ کا استعمال کیا اس میں تو یہ کہنا کہ نہیں توقل کا مطلب ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے کچھ لوگوں نے بعض جماعتیں جن کو جماعتیں صوفیہ کہا جاتا ہے اس میں کچھ گمراہ لوگ ایسے بھی ہوئے کہ اپنے کو انہوں نے وسائل اور آلات و اسباب سے اسے بالکل پتہ تعلق کر لیا اور یہ کہنے لگے کہ نہیں اللہ ہی روزی دے گا اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق یا ذکر اذکار کا جو ذریعہ ان کے پاس تھا وہ اپنا استعمال کرتے رہے ہوتا ایسا تھا شیطان بھی دھوکہ دیتا ہے لوگ آ کر کے ان کو کھانا دے جاتے ہیں پانی دے جاتے ہیں اس چیز پر کر کے ان کی کٹیا بن گئی خانقاہ بن گیا یہ چیز ہوتی رہی ہے یہ گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب ہوا ان کے چیلے جن کو چیلہ کہا جائے گا کہ مرید شاگرد چیلے ہوتے ہیں تو وہ مرید لوگ بھی ایسے کرنے لگے دنیا میں خامقاہی نظام بھی اس طرح کا آیا اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ صرف اللہ کے بندے ہیں اللہ کے لیے ہیں ان کو کھانے پینے کا ان کے لیے انتظام ہونا چاہیے ہوتا رہا لیکن اس کو شرعی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محنت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرم فرمایا کہ جو رض رزق تحقظل لیں رم اللہ تعالیٰ نے میرے نیزے کے سائے میں میری روزی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت کا مال آتا تھا نہیں تھا تو پھر آپ نے ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ آپ نے محنت کی اور مزدوری بھی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہنا کہ نہیں ہم اللہ کے لیے بیٹھ جائیں اللہ پر توکل کر کے کھانا آتا رہے گا یہ اس ایسے موقع پر سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث علی دلی خیر دسلا اونچا ہاتھ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے تو اسلام کا یہی طریقہ ہے مسلمانوں کو کام کے لیے ابھارا گیا اعملو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی کمائی آدمی کی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے یعنی اپنے گاڑی محنت کی کمائی ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے تو کھانے کا مطلب اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حلال روزی کھاؤ اور حلال میں سب سے افضل حلال روزی یہ ہے کہ آدمی محنت اور مزدوری کر کے کھالے وہ سب سے مبارک چیز ہے ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے سے اوپر تک ان کا ملاحظہ فرمایا دیکھا تو دیکھا کہ قوی تھے دو آدمی تھے قوی تھے طاقت مند تھے طاقتور تھے اور وہ کما کر کے خود سے کھا سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ ورمایا ان سکھ تمہ آتے تو کما اگر آپ لوگ چاہو تو میں تم کو میں آپ لوگوں کو دے دوں جو آپ نے مانگا ہے لیکن یہ سمجھ لو کہ اس میں کسی قوی اور مختصب طاقتور آدمی کمانے والے آدمی کے لیے اس میں حق نہیں ہے واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ, <سلام> علیہ و نقطۂ نظر اسلام کا یہ ہے کہ ہر شخص اپنی روزی بلد بلد بلد کمانے بلد بلد کا ذریعہ بنائے اور پھر اللہ پر توقل کرے توقل یہ نہیں ہے توقل نام ہے اس کا کہ خنجر تیز رکھ اپنی پھر اس خنجر کی تیزی کا مقدر پر بھروسہ کرے یعنی اپنے اسباب کو آپ نے سب کچھ مہیا کر لیا اس کے بعد اسباب ہوتے بھی, بھی اگر مسبب الاسباب ان اسباب کو برویہ کار نہ لانا چاہے تو اسباب بیکار ہو سکتے ہیں اس وجہ سے یہ ہونا چاہیے کہ اسباب تو ہم نے سب کچھ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہماری خوراک پوری کرے ہمیں اس کام میں کامیابی دے اسباب کا نہ استعمال کرنا یہ غیر شرعی چیز ہے اس وجہ سے جیسا کہ کہا گیا کہ بہت سے صوفیہ نے یہ کہا ہے سبحان اللہ یعنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ کسی اپنے چیلے کو دیکھتے یا مرید کو دیکھتے کہ وہ محنت مزدوری کر رہا ہے تو وہ کہتے کہ تم دنیا कमा रहे ہو دنیا میں پڑ گئے آخرت کو چھوڑ دیا انہوں نے اسلام کو غلط سمجھا اور خود بھی نکمے رہے ناکام رہے بے کار رہے اور دوسروں کو بھی بےکار بنانے کی ایک بہت بڑی جماعت انہوں نے تیار کی جس کو بہت یعنی سوفیا کی طرح منسوخ کیا جاتا ہے حالانکہ یہ چیز بہرحال خریدی کسی حالت میں نہیں ہے توکل کا مطلب یہ ہے مشرا دیجیے بھائی اور لے آؤ ادھر بھی لے آئے ادھر بھی لے آئے جلدی سے لے آئے چھٹ جاؤ ادھر جاؤ ہٹ گئے گھر نائن سٹی کرو گلت لا جی گلت پہ چاہتا برابر کرو چروتی خبر چلو چلو چلو چلو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح ایک صحابی آئے انہوں نے اپنی مٹنی کو چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ ہوا سے باتیں کرتی حدیث شریف میں ایسے ہوا سے باتیں کرتی ہوئی دور نکل گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا پھر وہ توقع اللہ اس کو باندھ دو باندھ کر کے پھر اللہ پر توقل کرو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قسط یعنی مسئلہ حدیث شریف میں جیسے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے بچہ ہے اس کے ساتھ بچے کا بچہ دور نکل گیا بچے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو گیا کوئی جانور ہے اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو گیا دل میں تشویش ہوئی خوش ہو اور خود نہیں آ رہا ہے تو نماز چھوڑنے کا اس کو حق ہے یہ مسئلہ ہے اس کی دلیل یہ حدیث میں نے صحیح حدیث ابھی کل پرسوں میرے نظر سے گزری ایک صحابی تھے انہوں نے اپنے گھوڑے کو سامنے چھوڑ کر کے وہ چل رہا تھا سامنے چھوڑ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دفلی نماز تھی اچانک گھوڑا دوسری طرف نکل گیا انہوں نے نماز چھوڑ کر کے گھوڑے کو جا کر کے پکڑ کے لا کے باندھا پھر اس کے بعد نماز شروع کی ان کے ایک ساتھی طابری جو صحابی نہیں تھے انہوں نے کہا ان کو دیکھو اللہ کی... کے سامنے کھڑے تھے نماز چھوڑ کر کے گھوڑے کے پیچھے دوڑ گئے دنیا کے پیچھے گیا انہوں نے اس کو ایک غیر مرغوب یا غیر مشروع چیز سمجھی تو انہوں نے کہا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں کہ اگر نماز میں خصو ہو کسی سبب سے تو نماز چھوڑ کر کے تو اپنا ہو اس مکمل کرو ان کا یہ استدلال بہت سی احادیث پر دلیل ہے کیونکہ اگر جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے <سلام> ومایا <مجھوم سلام> <مجھوم> <سلام> ہے کہ اگر کوئی شخص سخت بھوکا ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھے کھانا کھا لے اگر میسر ہے اس کے بعد نماز پڑھے اسی طرح اگر سخت زوردار اس کو فضائے حاجت آئی ہوئی پیشاب یا پارکھانہ آیا ہے اس وقت نماز نہیں ہونی چاہیے اس کی پہلے اپنی حاجت سے پوری اپنی حاجت سے پارے ہو جائے حاجت پوری کر لیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ توقل کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب نہ استعمال کریں توقل کا نام یہ ہے کہ آپ اسباب پورے طور پر استعمال کریں اس کے بعد پھر اللہ تعالی کی مرضی اور اللہ تعالی کی خوشنودی کی توقع رکھتے ہوئے یہ کہیں کہ اللہ تعالی ہمارا ایک کام مکمل کرے اور یہ نہ کہیں کہ جیسے کسی کے بارے میں مشہور ہے کوئی شخص جا رہا تھا بچپن کی کتابوں میں پڑھا تھا کوئی شخص جا رہا تھا گھوڑا خریدنے تو اس نے کہا کہ کہاں جا رہا ہے کہا گھوڑا خریدنے جا رہے ہیں ان شاء کو شام کو آئیں گے اور لائیں گے تو کہا کہہ دو انشاءاللہ شاء اللہ کہا ان شاء کے کیا ضرورت ہے پیسے ہیں ساتھ میں اور بازار میں گھوڑا ہے کیا ضرورت ہے تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ گھوڑا لے کے آئے راستے میں نکل کر کے کہیں بھاگ گیا اب ہر بات میں انشاءاللہ شاء اللہ کرنے لگے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال توقل اللہ پر ہونا چاہیے آگ بھی اپنی حرارت کے باوجود اگر اللہ تعالی نہ چاہے تو کسی کو جلا نہیں سکتی اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی میں بھی کسی کو جلا سکتا ہے کہ پانی میں بھی آگ ہوتا ہے پتھر کے سینے میں بھی آگ ہوتا ہے پتھر کے سینے میں بھی پانی ہوتا ہے اللہ تعالی اگر چاہے تو پانی سے بھی اس کو جلا سکتا ہے دونوں کی مثال آپ قرآن کریم سے لیجئے کراون کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا انار یور علیہ ہودو حاشین کراون کہاں ڈوبا تھا پانی میں ڈوبا تھا لیکن دن رات وہ آگوں میں داخل ہوتے ہیں یہ ان کی برزخی حالت ہے اسی طرح آگ میں جب ڈالے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی نے ان کو جلانا نہیں چاہا کہا یا نا روکوں نہیں بردم وسلام اللہ ابراہیم تو کہنے کا مطلب ہے کہ تمام دنیا کے اسباب مہیا ہو جائیں اللہ پر توقل کر کے آدمی اللہ پر بھروسہ کر کے ہی اپنے ایمان کو مکمل کر سکتا ہے ہوا کے دوست پر اڑنے والے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے انجینئر نے ہوائی جہاز کا کی چیکنگ کر لی ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آگے چل کر کے کیا ہوتا ہے ایک مسلمان کو حکم کیا دیا گیا ہے جب وہ سوار ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر, اللہ ہو اکبر。سبحان اللہ سخر اللہ اسی کے ساتھ اسی کی طرف تمام نعمتوں کو لوٹائیے اسی کی کے بھروسے پر اپنا کام کیجئے اور انہیں سوچئے کہ نہیں سب کچھ صحیح ہے ہم پہنچ جائیں گے سلامت نہیں سبحان اللہ سخران اللہ کرنی وہ انارم کر جس رب نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے کتنی پاکہ ذات ہے ہم اس کو اپنے قبضے میں نہیں کر سکے لیکن اللہ ہی نے ہمارے لیے قبضے میں کیا ہے اس آیت کو سن کر کے حصہ مشہور ہے کہتے ہیں سعودی عرب کی جہاز پہ الحمدللہ اس طرح کا اعلان ہوتا ہے جہاز اڑنے سے پہلے کہتے ہیں کسی انگریز ترجمہ بھی اس نے سنا کسی مستشرق یہودی نے اور اس پر وہ ایمان لے آیا ایک چیز ہوتی ہے وہ بھی سبب بن گئے ایک ایمان کا کہ دیکھو اسلام اتنا پاکیزہ ہے کہ ہر چیز کے ہوتے ہوئے بھی تمام اسلاب کے مہیا ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو ہر حالت میں وہ یاد رکھتے ہیں اے اذا ذکر اللہ فتوقل ان کو تو مومن ان نمل مکمن الدین اللہ ہو و جھیلت کلو گہم ان نمل مکمن یہاں بھی حسرہ ہے مومن کامل وہی لوگ ہیں یا مومن وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں وجل کہتے ہیں عربی میں ڈرنا نہیں صرف کہتے ہیں وجل کہ جیسے کانپ جاتے ہیں دل کانپ جاتے ہیں ان کے اور دل کانپ جائے گا تو آدمی کا کو ڈر کا اثر زیادہ دیر تک رہے گی اس کے اوپر ڈر کا اثر زیادہ دیر تک رہے گا آدمی کسی چیز سے ڈر جاتا ہے تو کانپتا رہتا ہے اور دیر تک سردی اور اس کو بخار آ جاتا ہے یہ چیز وجل کے یا ڈرنے میں آتی ہے وجلت کو وہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں کانپ جاتے ہیں وہی داتولیت علیہ آیا تو زیادت ان اللہ کی آیتیں جب ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے ایمان بڑھتا ہے حقیقت میں ایمان جو ایک غیر محسوس چیز ہے وہ بڑھتا ہے یہاں بھی بعض لوگوں نے کہا کہ ایمان نہیں بڑھتا ہے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان بڑھنے کا جب ذکر کیا ہے تو پھر کیا چیز بڑھتا ہے دل بڑھ جاتا ہے یا دماغ بڑھ جاتا ہے کیا بڑھ جاتا اللہ تعالیٰ نے تو کہا اس کو بڑے بڑے علما اس باب میں ٹھو کھائے ہیں یہاں تک کہ امام بحنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایمان نہیں بڑھتا ہے بلکہ جو چیز جس چیز کا آیت میں ذکر ہوتا ہے وہ چیز بڑھ جاتی ہے یعنی آپ اس کی مثال یہ سمجھیں کہ آج کے دن نماز اور روزے اسلام کے شروع میں صرف نماز کا حکم دیا گیا تھا تو جب نماز کا حکم دیا گیا اس سے پہلے نماز کا بھی حکم دیا گیا تھا سب الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کھانے کا حکم دیا گیا تھا جب نماز کا حکم دیا گیا تو ان کا ایمان اس نماز پر بھی بڑھ جاتا ہے ایمان نہیں بڑھتا عصری طور پر یعنی جس چیز کو اللہ نے فرض کیا اس پر ایمان بڑھ جاتا ہے یعنی وہ چیز بڑھ جاتی ہے مومن بھی جس کو کہتے ہیں جس چیز کو اللہ نے فرض کیا ہے اس کو قبول کرنا یا وہ چیز بڑھ جاتی ہے دوسرے دن حج فرض ہوا تو وہ چیز بڑھ گئی ایمان تو ایک ہی چیز ہے لا فروضیات اور نقصان خلاصہ مسئلہ یہ سمجھیے آپ کہ حقیقت میں ایمان بڑھتا ہے ہم خود کسی چیز کو دیکھ کر کے اور اس قدر متاثر نہیں ہوں گے ایک کسی چیز کے بارے میں سن کر کے اس قدر متاثر نہیں ہوں گے جب تک اس کو دیکھ کر کے متاثر نہ ہو ہزار حاضی جاتے ہیں اور وہاں سب کچھ بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے اللہ کا گھر ہے منا میں یہ بھیڑ ہوتی ہے اس طرح کا ہوتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے لیکن جب امر واقعے میں پڑ جائیں گے لوگ آئیں گے دیکھ لیتے ہیں تو یقیناً شوق بھی بڑھ جاتا ہے ایمان بھی بڑھ جاتا ہے اس وقت اللہ کے سامنے خوشو اور خضو اور جو دل کی خاص حالت ہوتی ہے وہ ایک چیز بڑھ جاتی ہے